سبحان Let's get rid of that. جہاں بڑا جتنا جامع مضحوم ہے توجو توجو. جتنا اسلام کا جامع مضحم ہے تین چیزاں سامنے آدی اسلام سنت ہے جامع مقام یعنی اللہ وہ پانچ چیزاں اللہ جان وچ اسلام عقائد سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلام د سبحان اللہ. اسلام د عبادات سبحان اللہ. اسلام د معاملات سبحان اللہ. اور بخوبات یعنی اسلام کی اصل یہ سارا اختلافی, اللہ! احل اختلافی ہیں اور پھر اونا جڑا حق اور سواب اور کو جناب جانتے ہو امام آزم کو حنیف رضی اللہ علیہ وآلہ انہو دی اللہ انہو دی دفاع اور تحفظ انہو دی اللہ علیہ وآلہ اے امام آل سنت رضی اللہ علیہ وآلہ انہو دی فکر اللہ خلاص ہے اللہ سلام اور جب اسلام اپنے کامل اس کا مسئلہ نہیں نکلیان سک ہونے جا رہی Yani, اور عبادت سب ندیوں کا مطلب اور عبادات کے طریقے لیکن عبادات کے نماز روزہ سب ندیاں فرق لگا ہو فرق آکار فرق آتا رہا تو یہ یعنی عقیدہ اور عبادت عقیدہ اور عبادت عقیدہ اور عبادت کے مانے رکھو پھر سیاسی جنہ بچ معاملات اور آداب جا تعلق ہوتا ہے تو سب تو دین اس ان جار اور تمام سن اسلام کے دے دے مکمل آپ فتی لہذا یہ دور ہو جاوے کہ وہ عبادات یاقی نہیں بولتے حالات <غلق> دنیا دے سر بے وشال فقاہ اور پھر اسلام دے احکام جی اس کمال تسلیم کرتے اس وقت اربہ شمال ہوتے بڑے بڑے امام وہ بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سبت مسائل جڑے بھی پہنچتے رہنم کمال پورے دل اور فکرے راج ایمے چیز ہے میں چاہ جانن, میں چاہ جانن. بابا جی آ جانے جامع ہوا تو کوئی پہلو اس باہر نہیں تو جیڑا اسلام پاہ پاہ بانے. اس اسلام کا ایک پورا محافے ہوئے اور دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے تو وہ ہوں لازم بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں کی نظر اسلام دا کا پہلو نہ آیا ہو جس کے اتنے انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم سنو میرے کو فتح نہیں ہو سکتی فتح ہر انسان سے جاتی ہے بس وہ بھی ہند درجہ سنی دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرا تو ویسے کہ خطا تو پاک انسانی ہے آوار نشیا نے ہے انسان اور اس دلال مرتبہ انسانیت فرق او نہیں, نہیں. نہیں اور جب امام سنت رضی اللہ تعالی وہ فکر اتنا بڑی جامع ہو گئی پتا اور نہیں اور اس بندی دی اور, اور, دلی اور اپنے دور اس بیٹھ کے ए, कलाम की ऐसे के अकल चाहे बड़ा विकर चाहिए ना, ना जिगर इस वास मैं हम فکر رضا ایک شوبھا اور ایک شاہ چھوڑنی اس شاخ کلاب کرام وہ رکھا ہے ذکر رضا سبحان اللہ سبحان اللہ کا ایک پہلو جو وچوں کو چھوڑ گئے سبحان اللہ معلومتے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہن وچوں شاخ چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ خر خر صلی اللہ علیہ لیکن یہ ہوش جوڑنی ہے جیسے ایک عجیب خوبصورتی پیدا ہو جانی پیدا ہو جانا جس نے دل ایک عجیب اور خوشی بخشنی آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ اور پھر یہ ہونا ہے, کہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو اور مذہب کی حقانی بڑے اطمینان ایک نیا اطمینان وہ حاصل اللہ جوڑنا اظہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد رضا آل اور پانی مدرسہ دو بند کی روشنی حیران ہو جی تنا ایک دوسرے کے شدید آپ کرتے آپس ایسا ظاہر کرنا ہے کہ وہ آپس دے اندر اس قدرت دے اندر یعنی اس عظمت مصطفی صلی اللہ وسلم دے اندر ہم وافق نظر اوندے ہے سبحان اللہ ہن وہ موافقت جڑی ہے دوسرا نوی زبان اختیار کرنی پی तवाफुक जोड़ा हैवाफुक जोड़ा है तवाफुक तवाफुक का मतलब होता है इतफाक से दो बातों का मिल जाना कसदन और इरादतन नहीं कसदन जब दो बातें मिले तो उनको उसको कहते हैं तवातो اتفاق سے مل جائے تو اصطلاح میں طبا فا اتفاق سے نہیں مل سکتی مثلاً کئی کفار ہیں جو کہتے ہیں خدا ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خدا ایک <laughs> مل گئی بات اتفاق سے مل جائے گی نہ ان کا مقصود ہمارے ساتھ اتفاق کرنا ہے نہ ہمارا مقصود ان کے ساتھ ہم زبان ہونا ہے مہر اتفاق سے دو بات آل تو بھائی آزمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت بیان کی تھی اور بانی مدرسہ دیوبند نے بھی بیان کی کیا دون ج سامنے لو گے تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ وہ جی ہو گیا اتفاق سے یہ موافقت کیسے ہو گئی پھر اس کو بعد تعجب ہونا ہے کہ مخالفت کیوں ہوگی وہ تو ڈر پہ ایسا نہیں مخالفت کیوں اللہ جانے اس کے مدد کر لیکن میں اتنا ضرور بیان کہ یہ کرافت جہاں نا انتہائی تسلی بزرگ کہ مجبور نے جب مجبور نے تو سانس رکھنی چاہیے ہوں اس کے خلاف तो तो तो नहीं होना अगर हो तो वो या जिस चीज महमूल करो वो जाने दुरा जा जरूर यार यार تداد تسلی چاہیے ہمیں کسی اشکال کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوں دیکھو آزمات مصطفیٰ صلی اللہ صرف یہ ہی پہلو ہیں یہ کئی شعبے اور شاطاں ہیں انہوں ایک کی اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں آپ کی ذات تمام تمامات ریل اور اورینخری اگل پچھلے واسطے مخلوق رکھ خالق اور مخلوق سے واسطے میں بولے مخلوق کے درمیان یہ تلو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خاصیت اللہ خاص چیز ہے مدر ہو سکتا ہے اس کئی مغال سے دور ہو کے حق نسلیم کرنا موقع مل جائے اختلافات لیکن یہ اسلئے ہو سکتا ہے جسے منشا اختلاف یہ ہے جس طرح کی بارہ وہ تو ہدایت اللہ تھا تسلیف صرف کی خالق اور مخلوق میں <ET estás> بڑا وسیلا وہ کون نے جنی وضاحت کرنی <acoan> حگرت وضاحت جان نہیں انہوں کے چھوٹے چھوٹے شیر ہوں بنکیا نے برقیا بیان اس بندے کا کمال <تصال> ہے وہ ایک ہے کر د جس یہ جو کچھ بیان کرنا پھر وہ پہلی میری انگلی ایک شہ پہلی تصور کرو اے... یہ سری چاہیے दरम्यान जे वसीले जरिए ना चाहती दरम्यान एक हो गया ना इस समाजा दियाा बनानाए مجھے مکشوہ کڑا در پہ کارے واسکے دیا ہے اے مندک کا مسئلہ لیکن ہی اسے کے بخواہ میں چھوڑا پھر گولار بند میں رسول نہیں نام جے مند سے کارے وہ مشکل ہے اوہ لیش ہڑنا جے ریل کارے پہ ڈھنرن ہونا واسکے بے واسکہ فر حرود واسکہ فر ثبوت سفیر باہد واسکہ فر ثبوت غیر خفیر باہد چل دو رہا گیا با. گواری بیٹھیا ہو گی چل رہی और गई चलती है लेकिन ये क्यों आखियां चल दल चलता है मोबाइल बैठा बेचारा एक थां ایسے تھا گیسے پیا ہوں چلتا ہاتھ वास्ते واسطے चलना साबित हो रहा चलना लायक हो रहा है वास्ते हैं उन चलना उन्होंने लैकिन रखो حقیقت چلنا گیس ہے حقیقت حقیقت چلنا جا واسطے ہے ہاتھ یا گیس چلنے والی سفت یہ حقیقت अगली चलन, वास्ते मजाजा ने सवारी अगले वास्ते हो मजाद होकीकत ना वे। नफी हो नफी दुरुस्त हो चल रहा अगर आखो मोबाइल नहीं चल रहा ठीक है आखो सवारी नहीं चल रही ठीक है, है।, है।, है। जिथे नफी दुरुस्त होगी گل رہے وسف نہ مطلب کہ یہ چلنا کسی کو چلنا کسی کو اس ہاتھ کا فیض اور ادھر سان نہیں نظر آدھے واسطے محل ہے ادھر زہر نہیں سواریاں چلنا ظاہر نہیں بندے بندہ مزہ ماہر ایک ظہور ہو رہے ہیں سفر کا حقیقت نہیں حقیقت اسی واسطے واسطے وہ گی सिफत सिना हैकीकत واسطے والی چیز ہوئی تک پہنچ رہی ہے سفر ہونا ظہور ہونا ہے ظہور دا مطلب کہ ایک قسم کا سان نظر آئے گا کہ ہے لیکن حقیقت ہے نہیں ظہور محا اتے کہہ سکے ہاتھ دوبائل رکھیا نہیں ہر کے ہاتھ بھی ہلا ہیں موبائل بھی ہل رہا ہرکت ए, दो हरकत आ रही पहला मोबाइल हाथ रखे मोबाइल नहीं सी हिलता हथ मोबाइल भी हिलना है हूं हिलना उ चलना कह रहा था इत हिलना कह देना चलो उथे भी हिलने कह दो हिलने कह दो लेकिन है के है कि तेरे वास्ते अगर आखी कि आख लेकिन दूसरी किस्म चोवे हिलते हैं सोने सुनो चुप करोगे तो गाल समझ भा। आ, और हिल, हरकत और हिलना है वो मोबाइल वास्ते, वास्ते भी ठीक है दो हिल रहे और हकीकत तन हिलते पैर उ लेकिन हाथ में वास्ते ना आखी जाओ हिल गया हाथ भी हिल भी दो भी हिल भी रहे हैं वास्ते भी एक होर किस्म बन गई जस्ता यानी हाथ। और उस वास्ते भी हरकत आई सिफर साबित है फर्क है जाति का हथ भी हरकत जाति موبائل بھی اکائی ہے حقیقت ادھر حقیقت ادھر لی ہے پھول کی پتی سے کر سکتا ہے برد رادا پر کلام میں نرم و نازک بے اثر फोन की पत्थी हीरा कटने और, और मोबाइल वास्ते भी इचे फर्क और तरह का हम ये नहीं कह सकते हाथ हकीकत में हिल रहा है और मोबाइल मजाक में दोनों हकीकत नहीं हेल्ला कोई नफी नहीं कर सकता हाँ नफी करेगा मैं कहना मोबाइल आराम बैठा है छोटी आराम चलन नहीं रही है किस्म आ गई हैुरुस फिर थे पहला उसे हकीकत मजाक आखना है سمت حقیقت نفی نہیں ہو سکتی کسی کو بھی نفی نہیں ہو سکتی کہہ سکتے ہل رہا सकते, हाथ नहीं हेल रहे दो मतलब बोलो बोलो बोलो مطلب موبائل हथ ना ठीक है लेकिन हिला भी एक रूह है।, रू है वो हिला रही तो रूह को मुनासबत हथ से है सम्हार। روح کی خصوصیت تو ہے دل کے ساتھ لیکن محل کوئی نہیں اس کا خصوصیت کے ساتھ ہے لیکن محل نہیں روح سب تو پہلا تک جتنے رکھو اپنے تمام شانہ سفت اپنی ذات رات نکت لیکن جن روح ہر, پاسے برابر کم وہ ہر پاسے برابر تو روح مناسبت ذاتے حق نہ ہو گئی کہ نہیں لیکن اللہ تاکی یہ ہے دوسری قسم والا اللہ مستفا کریم لیکن حضور بھی جیڑی نعمت اور شان اتو لیندے حضور حقیقت اس کے ساتھ پہلے متصف ہوں کیا پھر آگا تو کیا ماہر جی موبائل <سؤال> رکھا سی دوبائل ہلا رہا سنتے ہیں جبائل جی ہل رہا سی او میں دیکھتے ہیں کی مطلب آپ بھی لگے ہوں دوسرے مہیلا <laughs> میں بانٹنے والا ہوں سے میں ابو القاسم آم اچھا یہ سمجھنے دے بیٹے سن تو اب ہو گیا باپ اب القاسم کا مانا ہوا قاسم کا باپ, باپ, باپ نبی پاک سرکار نے اگلے جملے فرمائے کاسم کا ابوال ہوتا کہ کلام کا باپ ہے کلام ہے میں ابو فرماتے ہیں میرا پتھر ہے اللہ جی کاشم اللہ کا فرماتا میں بانٹتا ہوں میں اس لیے ابو کاشم پیدا ہوئی کیوں؟ میں لیتے ہوئے تھے. آب تشریف لائ کو تفسیر کر کے دسیا ہے توجہ میں تو جیسے ہاتھ میں اٹھتے سواریاں گڈی نے چلنا ونڈیا لی. نہیں بندے کو منزل تک پہنچا دیا <سلام> چلنا بانٹا نہیں صرف اپنے پاس رکھا ہے لیکن اتنا ہے اے, اے, اے. کہ موبائل اے, اے, اے. کو کچھ نہ کچھ بس اتنا ہے کہ کہیں پہنچا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں جس کا مطلب یہ ہے میں کوٹ رکھی جانا کریم کریما وا اگی بھی جانا یہ نعمت ایسا نے جی ہوں میں ہاتھ ہرکت دیتی ہے موبائل لہذا پاک نبی میں لیکنات پچھلا <تصفح> <تصفح> فیل اس کا رونق پا رہا ہے ہے مفتی جو ہےڑانا فرماؤنا मखलूक के चलना तआला ने शिफात अता ही रखे होंगे बेशक मालिक अता ही बनाया है ये नहीं कि अल्लाह ताला ने अता किया नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी कि मह मजज तक रहो हा हा जी बेशक समझ नहीं लगी ने ना अगर वो सुन दे بندے بنایا اور ادھر ہے لیکن استقلال نہیں سمجھنا آئے آئے آئے پی آئے پی کے، چمکایا بٹن ادا کر کے اس ویلکے پیا وہ نہ دکھتا ہے مسئلہ سلاد و تسلیم لیکن اتنا ہے جی ایک ہے ایک ہے اضافی مانگے اللہ تعالی نے شان جو کچھ ہے اس ذات پاک کا وہ ذاتی حقیقی ای ای ای مطلب کہ کسی کی نسبت نہیں کہتے ہی عقائب ہوئے لیکن کسی اور کی, کی, کی, کی, کی نسبت نبی پاک اللہ تو لے اگا لیا اٹھ گیا شرکت جھے گیا اگلے دن اگلے اس گل نو تاج تارے بولنے آلہ حضرت کو سرکار فرما نے اس صورت ن چلتے جانے اگلے اپنی گل بلاتے جانے پچھلا کٹور ہی نہیں جدج چڑھتا ہے کنہ سٹ دوشنی سٹ د جھے روشنی ہو جگہ چمکتی مگر اتنا ضرور ہے ان د نہیں سابت نہیں لگی اس سورج نے نہیں چراغ اللہ بدرگا اللہ تعالی سراجی مت آفتاب آخ دتا نہیں منی رکھاج بھی منی رکھا کیونکہ اگلے کا گھر بھی روشا ہے سمجھی کو کمی آ گئی ملا دو واسطے سمجھایا نے تیسرا بھی چھڑ دیتا موجود نالو دی مناسبت کوئی نہیں ہے کس مو دا نام ہے واسطہ کوئی نہیں سفیر بہار سبحان اللہ سمجھانے پڑے وقت لگ جانا لیکن ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਿਠੇ ਜਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਰਤ ਲਿਜਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀਤੇ ਵਾਸਤਾ ਫਨੂਰ ਦੀ ਮਸਾਲਾ और बानी जो ये कि इस किसम का हजूर वास्ता है वास्ता है, है पक्की गल हर वास्ता है لیکن کوئی گل نہیں اصل میں کتاب ہو کی کتاب رحیم یا دو پانی اس واسطے پیش کرنے خوشی کی ٹھیک ہے جو ملا اور جو ملا ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ظاہر ہوا. اللہ! جو ہوا اور, اور, اور, اور نمکی موٹا سفر علمی کمالات دو میں علمی کمالات نے کیوں نبوت ہے خبر دینا اور خبر کا تعلق علم کے ساتھ خبر دیتا مطلب ٹھیک ہے یہ بھی کمالا سچائی کش کو کہتے ہیں وہ کیسی سچائی ہے बेकरार्त दा दा नहीं कर सकता जब तक कदम शिक्दी उस वक्त बनता है جب سچائی ان کہ جھوٹ, تنکے دے, ریت دے سرے ریتو یا مکھی وگو بے قرار رکھے جب تک باہر نکلے نہیں کرا şuraya gel گا فو پتہ لگے گا اللہ شاہرایا سبحان الله سبحان الله الذين انعم الله عليهم من النبيين سبحان والشهداء رکھا ہے نبی اترو اور اے شیشے آہ! سامنے نبی فرمایا جو میرے سیئر پلٹ د ਸਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਗੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ਾਹਰਬਾਦ ਅਸਲ ਅਸਲ ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਣ ਜੀ ਨਾ ਮਰ ਵੀ ਪਾ ਵੇਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ پاک ਸਿੱਕਤੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਵਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹਪਾਰੇ ਅਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ اے نقل ہے وہ اصل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ رقم جی کو سارا کچھ ادھر آ گیا نہ او دا صرف پرتو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس طرح سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اسے طرح سبحان اللہ عمل ال دو شہید سارے امام حسین لیک کردار ہو کے عمل <سؤال> صالح کر ل جانا میں کام بھی نہیں کر سکتا سوتا ہے جس طرح کے دو اقبال یا بولو مدرسہ دو بندی لکھتے ہیں پھر کہارے کمالا علمی <tose Hipprochen> املی نبیا <tosephrase> یا بھی نظر اور جی روشال بندہ بیٹھا چار پاسے شیشے لگے کوئی شیشہ ہر پاسے شانت یہ کرنا بہتے وہ پ سمجھ لگی وہ اگلا اگلا پھر بول کے مجبور ہو کے وہ کہلیاں کتاب کوئی میں کوئی ولی ہر ایک تک نبوت تو لے کے ملیا ہے समझ में ये सब और हकीकत में मुस्तफाक मिला बाकी हर पास पहुँचे चमकया मिले چمکیا جی جیتے چمکیا انہاں گاہ کیسے بڑی اچھی دل گئی کی پاکے جانب پاکے جانب پاکے جانب پاکے جانب پاکے جانب ما کان محمد نباہد من رجال کم و لیکن رسول اللہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ تو کیا ہے اللہ کے رسول قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا جوڑ ہے دو کا کہنا ہے پچھو پاپ نہیں ابو کہنا ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں سبحان اللہ کی جوڑ ہے مناسبت مراسبت نہیں پہلے کہا کہ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جسمانی باپ کسی کے نہیں روحانی باپ ہر کسی کے سبحان اللہ آپ تو نے کوئی اللہ نف ہے یہ جسم کے لحاظ سے کسی کے باپ نہیں لہا رہا روحانی اور کمالات عطا کرنے کے لحاظ سے تو یہ امت کے بھی باپ ہیں نبی جو کے باپ. ایمان ایمان و جتنے مبارک جلے او تو رسول اللہ ہوئے، کمال ہوئے دو کر دسے کہ جو رسول کا فیض ہے اور سرکار نو سمجھو آفتاب ہر پاس سقنی ہوا سبحان اللہ کتنی لمبی گل ہے سبحان اللہ رش نہ جا رہی سبحان اللہ سیانے پتم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے دس جل دس کروڑا تک لگا جا <much> <much> <t> uh <-huh> <t> uh <-huh> رہے تو دو بن گورا کر چار بن گ تین سر سر وہ آپ پشان لانا شروع کر دے لگ پتا جائے گا सात दो छह त्या छह दो पंच दो चार त्या दो आवेगा जब एक पहुंचेगा पता चल जाएगा मेरी अख का कसूर सी चकला کہتے ہیں پر بالعرض کا قصہ تمام ہوتا ہے موسو بالعرض کا قصہ کسا موسم پر تمام ہوتا ہے اے ہونا ہے پہ میرے میرے میرے دستے چمک رات چمکا میرا اپنا پتا نہیں لگتا آنوالوی کارے پہ دوست دینے مجھتا بھی آپ ہی سب دستا کارے پہ دوست دینے بات تو آپ نے تو بغرورا کیا ہوگا تو پشاندہ بنا شروع کرتے یہ کرن کتھو آئی جاندیان جاندیان جاندیان جے سورت نا کھلا رہے ہیں بڑا اس لیے پہنے سورت لے جائے گی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کمال تے شاندہ کھلا پا رہا ہے یہ باتہ اپنی آپی نے تھےٹ لگ یہ موسو بل عمل ہے ریاضی کا کمال مسائل اتنے قطعی نے کوئی دلیل توڑ سکتی نہیں سبحان اللہ او یہ دیکھ نے تو عجیب نظام بنایا ہے یہ جو بھی تسا ملا دے کسے نام کر لے نیٹ فلاں ہے جہ ہے وہ یہ نمبر چل کے جا بے شک چل رہا ماشاءاللہ میرے محمد اللہ, اللہ جب آیات آیات آیات آیات کوئی نشانی نشانی دی دی دی دی دی دی دعویٰ کرتا چوک چوک ہو رہا ہے بیگم کوٹ چوک ایک کہ لیکن اگلی پیغام بھی ہے پیغام واسطے میں ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੱਢ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਲਾਰਨੀ ਤੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ قاسم سچاشم صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی وزیر اگلا وزیر افسر دیا ہے ہاکم پروانہ بنا ہے हर वे कब्जे जी मैं लंगा अगले आखिर जिस लेगा फिर वेखा रोत्री साफ करते हैं رب سنے جمال موجنے مطلب پیڑ باہوں فرم لیکن ضرور ہے دو تو ایسا بیان جو آ نہیں سمجھ لگی لیکن سبب سبت سبت ہوتا ہے ختم ہو